بس اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شب اور شکر البا کے تمام سامعین اور سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں سے نمبر ہے شریف کے شروع سے ابھی تک کے کی تعداد ہے اور اوراد فتح کی اور فتح میں ہماری سلسلہ اسماء اس الحسنہ میں سے اس مقدس نمبر اٹھارہ یا وہ ہابو کے لوگی معنی تو جہات میں اس سلسلے میں جو پانچ کتابوں سے مختصر تو جہات آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں ابھی چھٹی کتاب جو ہے مشہور اور زیادہ علمی دقیق باز کیا ہے اسماء الحسنہ کے حوالے سے وہ اس کتاب لوا لوام بینات عشر اسماء و شفات لاہی کے بارے میں سے امام فخر الراً رازک جو ہے ان کے کتاب ہے بہت بڑی مفسر بھی ہے یہ عالم اسلام کی تو آپ فرماتا ہے اسی احبا کے بارے میں وحاو کے بارے میں فرمات و عالم انََ الحباط اعبار تو بغیر اوض ہے فرماتِ حیبا جو ہے حقیقت میں کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا ہے بدون اس کے کی کوئی ایواز لے لے بدو نے کسی ایواز کے کسی بندے کو آپ کے کسی مال کا اس کو مالک بنانا اس کے ملکیت میں دے دینا یہ معنی ہے وہ تو ہیبا کے معنی میں اور والوہاب جو مبا مبالغ تو وہ ہاب مبالغ کیسے گا ہے جی جب مبالغ تو ہمات جب آپ اس چیز کے علم ہو ہوگا ہو گیا کہ ہبا کا معنی ہے کسی شخص کو کسی چیز کوئی چیز کسی اور کی ملکیت میں دے دینا بھی جو نا کسی عوض کے وہ آپ اسی معنی میں مبالغہ اس معنی کو پہ جان لیں تو وہ نقول الحبۃ اللہ تاسل اللہ من اللہ تعالیٰ خِل حقیقت تو ماتیں حقیقت میں حبا اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاصل نہیں ہوتے حبا بے معنی حقیقی یعنی کسی کی ملکیت میں کوئی چیز دے دیں بدون کسی بھی قسم کی بھی عوض کے کسی بھی ظاہر بات جنوبی اخروی ہاں جی کسی بھی قسم کی جو ہے آ, عوض کے بغیر کسی اور کو آپ کے کسی مال کے مالک بنانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہے بندے کی طرف سے یہ اس حواقی کی, کی معنی میں ممکن ہی, نہیں ہے غالق ولی لے کے انبا اللہ کے دو لکن نے احاد و تملیک ایک تو یہ کسی کے ملکیت میں کوئی چیز دینا والر بغیر عوض ہے. دوسرا رکن کسی بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دوسرے کے ملکیت میں دینا مات امت تملیغ فلاح سبن البادل کسی کو مالک بنانا اللہ کے سوا کسی کے ہاں کسی سے صحیح نہیں کسی سے کے معنی میں کوئی بندہ کسی کو اپنے کسی مال کا مالک بنا ہی نہیں سکتا ہے اس کے میرے پاس کئی دلیل ہے وجوہ کئی دلیل کی بنیاد پر دو ترجمہ میں نے لفظ و لفظ کی اصل کتاب چونکہ عربی میں ہے تو جان لو جان کے حو عبارت اور بغیر عوض کے ہیں یعنی کوئی عوض لیے بغیر کسی چیز کو دوسرے شخص کی ملکیت میں دے دینا اور الوحا مبالغ کا سہ جب آپ نے یہ لوگی مانا جان لیا تو ہم کیسے کہیں گے حیبہ کہ جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے حاصل نہیں ہوتی اور یہ اس لیے کیونکہ ہیبا کے دو رکن ہیں ایک تملیغ دوسرے کی ملکیت میں دینا دوسرا بدن کسی عوض کے اب حمت احمد تملیغ اللہ کے سوا بندوں کی جانب سے ممکن و صحیح نہیں ہے نمراضی نے چار وجوہات اس کا ذکر کیا ہے لیکن آخری وجہ وہ دلیل زیادہ مناسب ہے میں وہی نقل کرتا انہوں نے تو چار وجوہات ذکر کیا میں صرف ان کا جو ہے آخری وجہ بھائی کیوں بندوں کی جانب سے کسی کو جو ہے مالک بنانا درست نہیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں کسی کو حقیقی معنیٰ میں آپ ہیں دلیل و عدم تملیک عذیبات ہم بندوں کی طرف سے بنے کسی مال کا کسی کو مالک بنانا حقیقی معنی میں یہ بندوں سے درست نہیں ہے کیوں یہ کہ کی لان الابدا ملکن اللہ کیوں ایک عدم بندہ خود اللہ کی ملکیت ہے کہ بندہ خود اللہ کے مخلوق مرزوق مربوق اور مملوک ہے اللہ کی ملکیت ہے اور المملوک لائے عمل کوشین اور جو غلام ہوتی ہے مملوک ہوتے ہیں کسی کا وہ تو کسی چیز کا مالک مالک ہی نہیں ہوتے غلام اور غلام کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے سب آقا کا ہوتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اللہ نے مثال دیا ضرب اللّہ مصن عبد دملوکن لا درع شیخ ہاں جی اللہ نے مثال دے بندے کو جو مملوک ہے جو اپنے طور سے بے ذاتی کسی چیز کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا سر پج بس از بتا ان تبلیغ لا من شخلا تبلیغ بے معنی حقیقی حقیقی معنی میں کسی کو مالک بنانا یہ بندے سے دور ہی نہیں ہے کیونکہ بندہ خود اور, اور ماں بھی یہ دی بندہ بندے کے ہاتھ میں جو کچھ مال دولت تعزت وہ سب اللہ کا ہے بندہ اور بندے کے اپنے سب کچھ اللہ کا ہے لہٰذا جو بندہ جب خود کسی شرک حقیقی معنی میں مالک ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کو حقیقی معنی میں مالک کیسے بنیں گے ہاں جی بندے کسی چیز کا مالک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمام بندے اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور ملک ہیں جو چیز کسی کی ملکیت بن جاتی ہے وہ مملوب ہوا کرتا ہے جب آپ کسی کی ملکیت بن گئے آپ مملوب ہو گئے مملوط تو کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے جناج اللہ تعالیٰ نے سرع نال عدم پیسہ فرمایا اللہ نے ایک مثال پیش کیا ایک عبد مملوک کی کہ وہ کسی چیز کا بھی قدرت و اختیار نہیں رکھتا مگر صرف وہی جو مالک و مولا کا ہے مالک و مولا اس کو جو اختیار دے اجازت دے دے وہ وہی دے سکتے ہیں میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے وہ کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا بس ثابت ہوا کہ بندوں کی طرف سے درست نہیں ہے کسی کو مالک بنانا بندوں در طرف سے حقیقی معنی میں درست نہیں کوئی بندہ دوسرے بندوں کو کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنا سکتا حقیقی معنی میں اما یہ کہ تو یہ واضح ہو گیا کہ بندہ جو ہے ہاں جیبہ کے دو رکن پہلا رکن دوسرے کو مالک بنانا بندہ جو ہے کسی کو حقیقی معنیٰ میں مالک بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ بندہ बंदा عام معافیت یہ بندہ بندہ جو اس کے اندر ہاتھ میں ہے سب اللہ کا حقیقی معنیٰ میں لہذا اللہ جو جتنا اجازت دیں گے وہ آگے دے سکیں گے اللہ جتنا اجازت دیں گے اس کا وہ مالک بن جاتا ہے اجازت ہی وہ کس چیز کا مالک نہیں ہے لہذا ہیوا کا پہلا رکن جو کسی کو مالک بنانا یہ بندے سے حقیقی معنی میں درست نہیں ہے ہمیں یہ کہ بلاوس ہاں جی اور بجونے کسی اوز کے دینا یہ بھی بندے سے ممکن نہیں بلاحواث ہونا یہ بھی بندوں سے ممکن نہیں فرض کریں اگر تملیغ بندے کی طرف سے صحیح ہو تملیغ تو پھر بلاوس نہیں ہوگا بلاوس نہیں ہوگا بلکہ سے بلکہ ضرور کسی نہ کسی ایوز کے بدلے ہوگا بندہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو بلاوث نہیں ہو سکتا ضرور کسی نہ کسی عوض کے بدلے میں ہوگا کیونکہ بندہ جب کسی کو کوئی چیز ہوا کرتا ہے تو یا تو دنیا میں مدح کے خاطر ہوتی ہے یا یہ بہت اچھا آدمی ہے صحیح ہے ہاں یہ اپنے دوستوں پر خیر شقارب پر جو بڑے خرچ کرتے ہیں انہیں مال دولت دے دیتے بلکہ مدح کے خاطر دیتے ہیں تو یا تو دنیا میں مدح کے خاطر ہوتے ہیں کوئی چیز کرنا یا آخرت میں ثواب کے خاطر ہوتی ہیں دنیا میں مدح محصول نہیں ہے آخرت میں ثواب کے خاطر کسی کی مدد کرتے ملا ہے بس کسی کو کچھ دے دیتے ظاہری جنیوی عباد کے بارے میں اور یہ دونوں عوض ہیں حقیقت میں مدح کے خاطر دے دیں دنیا میں ہو گئے مداح ہوتے کی وجہ سے کے ثواب کے خاطر دے دیں تو یہ ہے ثواب کے جو امید ہے وہ بھی ثوابیا بہترین بس ہو تو زیادہ بڑھائے بس ہے اور اگر ثواب اور مدح کی خاطر نہ ہو یعنی ثواب اور خاطر نہ ہو جیسے بندہ جو خدا و خدا و قمت کو قہمت کو ہی نہیں مانتا ایک بندہ خدا قحمت کو نہیں مانتا تو ہاں تو وہ اس کا جو دینا مدہ اور کی خاطر نہ ہو لیکن یہ شاید کسی بیچارے پر احسان کرتا ہے خدا کو نہیں مانتا قحمت کو نہیں مانتا لیکن وہ احسان کرتا ہے تو یہ بھی ایک ایوز کے لیے ہے اس سے کسی پر احسان کرنا بولو مدہ اور ایوز کی خاطر نہ ہو قیم صاحب کے حاضر لیکن اسی پر احسان کرتا تو یہ بھی ایک وش کے لیے وہی وش یہ ہے کہ اسے ذہنی الجھن سے نجات ملے یعنی خود کو کسی کو تکلیف میں دیکھا تو خود کو ذہنی الجھن ہو گیا یار یہ تو بڑے تکلیف میں خود کو پریشانی ہو گئی تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے دوسرے کی مدد کیا تو یہ اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے دے دیا احسان اس لیے کیا تو یہ خود بھی ایک جو ہے ہاں ایسا تو اب ایک دوسرے پر کسی بیچارے پر احسان کرتا ہے تو یہ بھی ایکش ہے یہ بھی ایک عوض کے لیے ہیں وہ یہ کہ اسے ذہنی الجھن سے نجات ملے خود کو جو اس مجبور پہ مجبور ہوا پریشان شاہ کو دیکھ کر اس کو جو ہے ہاں اس کے دل میں پیدا ہوا تھا اور انسان کے دل میں اللہ نے احساس رکھا ہوئے کسی مجبور کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے ذہنی کوفت ہوتی ہے الجھن ہوتی ہے اس بھی ایسا دیکھا تو اس کے خاطر مدد کے خاطر نہیں دیا اپنی ذہنی الجھن کو دور کرنے کے لیے دے دیا تو یہ بھی ایک ایوش ہے بس یہ اپنی ذہنی کوفت و الجھن کو الجھن کو دور کرنے کے لیے دنیا میں بھی دور کرنے کے لیے دینا بھی ایوش ہے یقیناً وش ہے خود کے کا دل کرنے دیجیے بس بندوں سے بلاوش کوئی احسان نہیں ہوتے بس حبا حقیقت بندوں سے متصور نہیں ہے ہاں جیوا جو ہے حقیقت بندوں سے متصور نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو حبا کے حقیقی معنی کے حصول کے لیے جن دو قید و شرط ہیں جن دو چیزوں کے قید و شرط ہیں دونوں بطور جزم حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے حبا کے حقیقی معنی کے حصول کے لیے جن دو بے دو شاد ہے ایک تو تملیغ اور دوسرا بلا وض یہ دونوں بطور جزم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے یقین کے ساتھ حاصل ہے امت تملیغ فلیان نہ مالک الملک تملیغیق مالک بنانا مال کا کسی بھی مال کا چھگالہ مالک الملک ہے کئی سی و منہ تمام کائنات کی ہر شے کاج مالک بھی ہیں اور اس کو جس طرح چاہیں تصرف کرنے کو اس میں اختیار بھی ہے بزاد لہٰذا اس وہ لہٰذا اس سے تملیغ صحیح ہے وہ کسی کو کسی بھی چیز کا مالک بنا سکتے ہیں میں تملیغ اللہ سے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے اور حق تصرف اسی کو حاصل ہے ہمہ بغیر اوص اللہ کے رس اللہ وص کے بغیر اللہ کسی عوض کا محتاج ہے بدون کسی عوض کے درد کیوں فلانہ منظن ان زیادہ ب نخصہ اللہ جو ہے وہ اللہ کسی قسم کی کے زیادہ اور کمی سے وہ پاک ہے ہاں جی فقان فیلو منظن ان الواز و اللہ بس اللہ کا ہر کام ہر قسم کے عوض اور غرض سے پاک ہے ہاں جی غلط اما یہ کہ اللہ تک کہ تمام عطایا و بلا عوض اور غلط ہیں کیوں کیونکہ وہ ذات پاک ہر قسم کی کمی و زیادتی سے پاک و پاکزہ ہے وہ بے نیاز اللہ ہے وہ کسی بھی چیز کا نہ بندوں کے مداح کا محتاج ہے نہ اسے آخرت کے کسی ثواب کا محتاج ہے نہ اسے کوئی ذہنی الجھن ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی وہ تمام انسانی اوشا سے جو ہیوے کے لیے ضرورت ہے ہیوا کرتے بعد محتاج ہو تو ملک کسی کا بھی وہ محتاج نہیں وہ ہے ہاں جی وہ بینیا سے ملک ہے کیونکہ وہ زیادہ پاک ہر قسم کی کمی و زیادہ سے پاک پر مناظر ہے لہٰذا اس کا ہر فعل بھی ہر قسم کے عوض اور غلط سے مناظر ہوا پاک ہوں گے ہاں جی لہٰذا جو ہے لوامل بھائی سوال نمبر دو سو چار پہ انہوں نے یہ بہت بہترین جو ہے قو نقل کیا ہے اور میم راجی نے اس کتاب لبن و سبھا نمبر دو سو چودہ پر الوہاب کے معنی معشاء کے تعلیقات کے بزرگوں کے اغوال نقل کرتے ہوئے مزید انہوں نے تھوڑا مطالعہ بیان کیا ہیں مختلف اوقا اقوال اس الوہاب کے سلسلے میں تو وہ انشاءاللہ شاء اللہ ہم کل بتائیں کی طرح سے بیان کریں گے لیکن یہ جو انہوں نے بیان کیا الحاف کے معنیٰ کے حوالے سے واقعی بہت خوبصورت شام قرمانہ بیان کیا ہے آپ لوگ کوشش کریں اس کو سمجھنے کی